ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پا لی ہے اللہ دین ہوں جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں اللہ دین ہانگو اور جو لو چیزوں سے مو موڑے ہوئے ہیں اور جو زکات پر عمل کرنے والے ہیں فروجی ہم حافظون اور جو اپنی شرم گاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں جم ات اين فعيم سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں فمن وراء ذلك هم العادون ہاں جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں والذینہم علی صلواتہم یحافظون اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں اولئیک ہم یہ ہیں وہ وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے سن سلتی اور ہم نے انسان کو مٹی کے سچ سے پیدا کیا تم جغل ہوں نت پھر ہم نے اسے کی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا تم خلقنا النطفة علقتا فخلقنا مضغتا فخلقنا عظاما فخلقنا تو عظاما فخل العظام لحما ثم المبت خلقا فقل اللہ احسن پھر ہم نے اس بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی پھر اس جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑا بنا دیا پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا پھر اسے ایسی اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری ہی مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا غرض بڑی شان ہے اللہ کی جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے تم نکوم بہ دکھل پھر سب کے بعد تمہیں یقیناً موت آنے والی ہے ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ پھر قیامت کے دن تمہیں یقیناً دوبارہ زندہ کیا جائے گا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اور ہم نے تمہارے اوپر سات تیہ بر تیہ راستے پیدا کیے ہیں اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَن بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا اور یقین رکھو ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں فن لکم فواکی ہوں لکھا کیوں پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے جن سے تمہیں بہت سے میوے حاصل ہوتے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے ہو تَخْرُجُ تخروجو میوں پوری سین وہ تو بھی اور وہ درخت بھی پیدا کیا جو تورے سینا سے نکلتا ہے جو اپنے ساتھ تیل لے کر اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی نصیحت کا سامان ہے جو دودھ ان کے پیٹ میں ہے اس سے ہم تمہیں سی کرتے ہیں اور ان میں تمہارے لئے بہت سے فوائد ہیں اور انہیں سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہوئی ملو اور انہی پر اور کشتوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا چنانچہ انہوں نے قوم سے کہا کہ میرے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو ہودین اس پر ان کے قوم کے کافر سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا اس شخص کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں کہ یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے جو تم پر اپنی برتری جمانا چاہتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا یہ بات تو ہم نے اپنے پچھلے باپ دادوں میں کبھی نہیں سنی رہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا ہے اس لیے کچھ وقت تک اس کا انتظار کر کے دیکھ لو کہ شاید اپنے حواس میں آ جائے سرنی بھی میںوٹ نے کہا رب ان لوگوں نے مجھے ڈس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما فاحی ان نواہ جمر فر نور فسل کلیو لک واہلک الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون چنانچہ ہم نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اسے بھی اس کشتی میں سوار کر لینا اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے ہی حکم صادر ہو چکا ہے اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا یہ بات طے ہے کہ یہ سب غرق کیے جائیں گے پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک ٹھیک بیٹھ چکیں تو کہنا شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی وَقُرْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور کہنا یا رب مجھے ایسا اترنا نصیب کر جو برکت والا ہو اور تو بہترین اتارنے والا ہے ان اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اس سارے واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں اور یقینی بات ہے کہ ہمیں آزمائش تو کرنی ہی کرنی تھی ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی فل اور ان کے درمیان انہی میں کے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو اترف نہ دنیا مہ گروکم یلوم مت کلو یلوم مت کلو نو اشرب مت شربو ان کے قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا اور جنہوں نے آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا اور جن کو ہم نے دنیاوی زندگی میں خوب ایش دے رکھا تھا انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اس شخص کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے جو چیز تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے ولا ان اطعت بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون اور اگر کہیں تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی فرما برداری قبول کر لی تو تم بڑے ہی گھاٹے کا سودا کرو گے اَيَعْدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ بھلا بتاؤ یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا تئی تل م جس بات سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ تو بہت ہی بعید بات ہے سمجھ سے بالکل ہی دور ان دنیا نمو تہنسی زندگی تو ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا کوئی اور نہیں ہے یہی ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا انہو الا رجل كذبا وما نحن له رہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان کھڑا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں قال رب بما كذبون پیغمبر نے کہا یا رب ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ اللہ نے فرمایا اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے کہ یہ لوگ پچھتاتے رہ جائیں گے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُفَاءً للقوم چنانچہ اس سچے وعدے کے مطابق ان کو ایک چنگاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا پھٹکار ہے ایسے ظالم لوگوں پر تم شاون اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون کوئی امت نہ اپنے معین وقت سے پہلے جا سکتی ہے نہ اس کے بعد ٹھہر سکتی ہے تم اترا بہ بہ لا جمدی پھر ہم نے پیدر پہ اپنے پیغمبر بھیجے جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا پیغمبر آتا تو وہ اسے جھٹلاتے چنانچہ ہم نے بھی ایک کے بعد ایک کو ہلاک کرنے کا سلسلہ باندھ دیا اور انہیں قصہ کہانیاں بنا ڈالا پھٹکار ہیں ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے تم اوسو سلطان إلى فرعون وملئه قوماً پھر ہم نے موسا اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح ثبوت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے گھمنڈ کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے تکبر والے لوگ تھے فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ چنانچہ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم ہمارے غلامی کر رہی ہے فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا من الْمُحْلَكِينَ اس طرح انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور آخرکار وہ بھی ان لوگوں سے جا ملے جنہیں ہلاک کیا گیا تھا اور موسا کو ہم نے کتاب اتا فرمائی تاکہ ان کے لوگ رہنمائی حاصل کریں اور مریم کے بیٹے عیسی علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی جو ایک پر سکون جگہ تھی اور جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا روسول والی ہے ان پیغمبر پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا پورا علم ہے کم ام متوں کم فتو اور حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا دین ہے سب کے لیے ایک ہی دین اور میں تمہارا پروردگار ہوں اس لیے دل میں صرف میرا روب رکھو امر ہوں پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا ہے اسی پر مگن ہے فی لہذا اے پیغمبر ان کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو انما نمدهم به مال و کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں نسریوں فلقیوں بل یشو تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں نہیں بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے ان من خشیت ربهم مشفقون حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے روب سے ڈرے رہتے ہیں رب اور جو اپنے پروردگار کے کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں هم بربهم لا اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے ما الى ربهم اور وہ جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے اولاد اولئیک یسارعون فی الخیرات وهم لہا سابقون وہ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں اور وہ ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَوْمَ اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی ذمہ داری نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کا حال ٹھیک ٹھیک بول دے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا بل قلوبهم في غمره من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون لیکن ان کے دل اس بات سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی کارستانی ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ہم ان کے دولت مند لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو وہ ایک دم بل بلا اٹھیں گے ل إِنَّكُمْ ار لا آج بل, بل نہیں ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی قد كانت تم فک تم لال کم تنگ کسون میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے مستقبری نبی سم تہجو بڑے غرور سے اس قرآن کے بارے میں رات کو مجلسیں جمع کر بےحودہ باتیں کرتے تھے أفلم القول أم جاءهم ما لم بھلا کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے پچھلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی رو یا یہ اپنے پیغمبر کو پہلے سے جانتے ہی نہیں تھے اس وجہ سے ان کا انکار کر رہے ہیں جن بل جہ بلحکتی یا ان کا کہنا ہے کہ ان پیغمبر کو جنون لاحق ہو گیا ہے نہیں بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُ بل اچنا لکھ رہی اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابے ہو جاتا تو آسمان اور زمین اور ان میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے نہیں بلکہ ہم ان کے پاس خود ان کے لیے نصیحت کا سامان لے کر آئے ہیں اور وہ ہیں کہ خود اپنی نصیحت سے منہ مو موڑے ہوئے ہیں خرجا ربك خیر, وهو خیر یا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو تو یہ بات بھی غلط ہے اس لیے کہ تمہارے پروردگار کا دیا ہوا معاوضہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے مست اور حقیقت یہ ہے کہ تم تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو وَإنَّ الَّذِينَ لَا يُؤمنون عَنِ الصِّرَاطِ لَنَا <كِبُون> اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ جو اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور اس تکلیف کو دور کر دیں جس میں یہ مبتلا ہیں تب بھی یہ بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک مرتبہ عذاب میں پکڑا تھا تو اس وقت بھی یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں چھکے اور یہ تو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہی نہیں ہیں حَتَّىٰ اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ اِذَا هُم فِيهِ مُبْلِسُونَ یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے تو یہ ایک دم اس میں مایوس ہو کر رہ جائیں گے انشأ السمع ما وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو وَهُوَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ <تُحشَرُون> اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا وہی وی تو فل أفلا اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے اور اسی کے قبضے میں رات اور دن کی تبدیلیاں ہیں کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے بل مثل ما قال اس کے بجائے یہ لوگ بھی ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسی پچھلے لوگوں نے کی تھی کہتے <لَمَبْعُثُون> ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا یہ وہ یقین دہانی ہے جو ہم سے بھی کی گئی ہے اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادوں سے بھی کی گئی تھی اس کی کوئی حقیقت اس کے سوا نہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں قل الارض ومن ان كنتم اے پیغمبر ذرا ان سے کہو کہ یہ ساری زمین اور اس میں بسنے والے کس کی ملکیت ہیں بتاؤ اگر جانتے ہو سے قولون للہ قل افلا وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے کہو کہ کیا پھر بھی تم سبق نہیں لیتے قل م رب السماوات السبع ورب العرش العظیم کہو سات آسمانوں کا مالک اور شان عرش کا مالک کون ہے قُلْ تَتَّقُونَ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے کہو کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے قل من کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے اور جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا بتاؤ اگر جانتے ہو قُلْ فَأَنَّا تُسحرون وہ ضرور یہی کہیں گے کہ سارا اختیار اللہ کا ہے کہو کہ پھر کہاں سے تم پر کوئی جادو چل جاتا ہے بلعت بلحکتی نہیں یہ افسا نہیں بلکہ ہم نے انہیں حق بات پہنچائی ہے اور یہ لوگ یقینا جھوٹے ہیں متخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا ذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان اللہ نہ تو اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں عالم الغیب والشہادت فتعالا عما عم يشركون وہ اللہ جسے تمام چھپی اور کھلی باتوں کا مکمل علم ہے لہٰذا وہ ان کے شرک سے بہت بلند و بالا ہے قُل رب اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ اے پیغمبر دعا کرو کہ میرے پروردگار جس عذاب کی دھمکی ان کافروں کو دی جا رہی ہے اگر آپ اسے میری آنکھوں کے سامنے لے الظالمین تو اے میرے پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے گا وَإِنَّا عَلَى أَن نَعِدُهُمْ <لَقَادِرُون> اور یقین جانو کہ ہم جس چیز کی انہیں دھمکی دے رہے ہیں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے لانے پر پوری طرح قادر ہیں ادفع ہی احسن نحن اعلم بما يَصِفُونَ لیکن جب تک وہ وقت نہ آئے تم برائی کا دفیا ایسے طریقے سے کرتے رہو جو بہترین ہو جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں اور دعا کرو کہ میرے پروردگار میں شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کرب اور میرے پروردگار میں ان کے اپنے قریب آنے سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں ادم تو کالج یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا کہ میرے پر وردیگار مجھے واپس بھیج دیجیے لالی میں کو تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں ہرگز نہیں یہ تو ایک بات ہی بات ہے جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے اور ان مرنے والوں کے سامنے آل میں برزہ کی آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے ناتے باقی رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا فلا اس وقت جن کے پلڑے بھاری نکلے تو وہی ہوں گے جو فلاح پائیں گے امن خفت موازین خسروں قسروا انفسهم فی جہنم خالدون اور جن کے پلڑے ہلکے پڑ گئے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا تھا وہ دو میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون آگ ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی اور اس میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی ألم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں اور تم ان کو جٹلایا کرتے تھے کن وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے ہمارے فإن پروردگار ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجئے پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے ولا خسو فيها ولا تكلمون الله فرمائے گا اسی دوزخ میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو ان هو كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا یَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ میرے بندوں میں سے ایک جماعت یہ دعا کرتی تھی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں پس ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں تخل تم سکھری انہری تَضْحَكُونَ تو تم نے ان لوگوں کا مزاق بنایا تھا یہاں تک کہ انہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑنے تمہیں میری یاد تک سے غافل کر دیا اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے این انہوں نے جس طرح صبر سے کام لیا تھا آج میں نے انہیں اس کا یہ بدلہ دیا ہے کہ انہوں نے اپنی مراد پالی ہے قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ پھر اللہ ان دوزخیوں سے فرمائے گا تم زمین میں گنتی کے کتنے سال رہے قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے ہمیں پوری طرح یاد نہیں اس لیے جنہوں نے وقت کی گنتی کی ہو ان سے پوچھ لیجیے اللہ إلا إلا فرمائے گا تم تھوڑی مدت سے زیادہ نہیں رہے کیا خوب ہوتا اگر یہ بات تم نے اس وقت سمجھ لی ہوتی تم جاؤ بھلا کیا تم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا فتعال اللہ الحق لا الا رب اللہ غرض بہت اونچی شان ہے اللہ کی جو صحیح معنی میں بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ عزت والے عرش کا مالک ہے ومن اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے جس پر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے یقین جانو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے رب ورحم وَأنت خیر اور تم اے پیغمبر یہ کہو کہ میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے